أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم يتتبعون الا الظن وان الظن لا يُغْنِي من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم یورت الحیات دنیا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو ہوا عالم و بن طلّع عنصبیلی و بمن, عن سبيله وهو أعلم بمن احتدى مقصد سور نجم کا نفی شفات کی کہ اختیارات صرف اللہ کے ہیں اور اللہ سے بزور کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا صورت میں دو قسم کے مشرقین کی تردید ہے خواہ انہوں نے زمینی حاجت روا بنائے ہوں یا آسمان میں حاجت روا بنائے ہوں اللہ کے بغیر پہلی 18 آیات بطور تمہید تھیں جس میں اس بات رسالت وہ بیان کیا گیا یہ جی افرائے تو ملاۃول اوضاء وََ منا تصال سطََ اخرا یہ جی ان آیات پر ہم نے مشرقین کے شرك کی تفصیل کی بعض اشعار ہم نے ذکر کیے یہ جی اگر کوئی شخص عربوں کے ان تمام بتوں کی تفصیل اور ان درگاہوں کی تفصیل وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس قوم کا کس قبیلے کا کون سا بت تھا کس مورتی کو وہ پوچھتے تھے تو حافظ ابن کثیر نے اس ان آیات کے تحت یہ تمام تفصیلات یہ ذکر کی ہیں کہ یہ بت یہ کہاں کہاں پہ تھے کہاں کہاں پہ واقع تھے اور کس قبیلے کا کون سا الہ تھا اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کون کون سے صحابہ یہ انہیں منہدم کرنے کے لیے بھیجے تھے تو اس مقام میں تفسیر ابن کثیر وہ دیکھ لی جائے ہم نے بطور نمونہ وہ چند واقعات وہ ذکر کیے اوزا یہ قریش کے ہاں مشرقین مکہ کے ہاں عوضا کی تعظیم کا اندازہ یہ صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہ روایت ام نے سور عالمران کے ضمن میں ذکر کی تھی اما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہے رسول وسائت کے تحت غزو عہد کے موقع پر جب کفار یہ مسلمانوں پر اس پہاڑی کی جانب سے وہ حملہ آور ہوئے جب الرومات کی جانب سے اور بظاہر جیت کا پدڑا یہ ان مشرقین کی طرف جكا تو ابو سفیان جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے فخر سے بلند آواز سے یہ کہا تھا جب انہوں نے پہلے کہا کہ تم میں محمد ہے ابو بکر ہے اور عمر ہے جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ انہیں جواب نہ دو تو ابو سفیان نے بڑے فخریہ انداز میں اور بڑے بلند آواز سے یہ کہا تھا لللعزا ولا عزاء الکم اب چونکہ یہ شرکیہ جملہ تھا تو اللہ کے پیغمبر نے اس کے جواب میں صحابہ کرام سے کہا کہ جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم کہ اللہ ہی ہمارا معاون ہے اور تمہارا کوئی معاون نہیں اسی طرح اس نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ او الو حبل ہوبل تم اونچا رہو اوبل تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا کہ اللہ ہمارا معاون ہے اور تمہارا کوئی معاون وہ نہیں ہے یہاں پہ منات کے ساتھ افسال الاخرى درس کے بعد کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ یہ منات کے ساتھ ثالسا اور یہ الاخرى اس کی یہ قید یہ کیوں لگائی گئی ہے تو ایک تو معنی میں ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ منات ست الخرا اور منات جو تیسرا ہے الوخرا یعنی ایک اور ابن کثیر یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں پہ ان تین آلحا کا ذکر کیا ہے یہ عرب کے مشرقین کے وہ جو مشہور آلحہ تھے ورنہ کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ صرف کعبہ میں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ صرف کعبہ میں تین سو ساٹھ بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو قرآن نے ان کے جو مشہور آلحہ تھے وہی ذکر کیا ہے تو ایک تو یہ کہ قرآن عموماً جو آیات کا جو خاتمہ ہوتا ہے یعنی فواصل تو اس کی رعایت کے لیے اس سے پہلی کی آیت میں افرائی تو تول غصہ تو اسی وزن کو برقرار رکھنے کے لیے و منا تسالثت یہ ذکر کیا ہے اور ساتھ میں نے ایک اور معنی بھی کیا تھا کہ ایک مقصد اس میں یہ بھی ہے منا تسال ست العرا کہ مشرقین کے ہاں اور یہ شرک کا رد ہے مشرقین کے ہاں یہ اپنے جو خدا تھے تو ان میں درجات بھی تھے درجے بھی تھے کیونکہ مشرقین لات اور عوضہ کو جو اس سے پہلے والی آیت میں ذکر کیے گئے ہیں تو ان دو بتوں کو ان دو آلحہ کو وہ اوپر کی کیٹیگری میں رکھتے تھے منات کو وہ تیسرے اور بعد والے درجے میں رکھتے تھے تو یہ بھی گویا کہ قرآن شرک کی اور مشرقین پر رد کر رہا ہے کہ یہ کیسا معبود اور خدا تھا ان کا کہ جن میں اے مشرقین تم لوگوں نے یعنی خود تقسیم کر رکھی ہے اور خود ان میں درجہ دیا ہے بعض بڑے ہیں اور بعض کمتر ہیں تو یہ منات یہ مشرقین کے نزدیک مشرقین عرب کے نزدیک یہ لات اور اوزہ کے مقابلے میں یعنی یہ ٹھیک ہے الہ تھا یہ لیکن کم درجے کا تھا یعنی مشرقین کی بالکل وہ عقل یہاں پہ ان کی عقل ماری گئی ہے اور ان کی عقل وہ کوئی کام نہیں کرتی کہ اپنے آلیہ میں بھی انہوں نے درجات بنا رکھے ہیں اور سورہ ابرا... انبیاء میں آیت نمبر اٹھاون میں وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو مشرقین تھے تو ان میں بھی یہی تقسیم موجود تھی وہاں پہ ذکر کیا تھا فجا الحم جن اللہ کبیر اللہم. ابراہیم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر وہ جو ان کا بڑا بت تھا اللہ کبیرن مگر وہ جو ان کا بڑا بت تھا یعنی ان کے ابراہیم کے زمانے کے مشرقین کا بھی بعض بت بڑے تھے اور بعض وہ چھوٹے تھے سورہ حج آیت نمبر باون کے تحت اسیت کے تحت ومارسل من قبل کمر رسولن ولا نبی اللہ اذا تمنا الق شیتانفی امنیتی اس آیت کے تحت جب ہم سبب نزول ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک قصے کا رد کیا تھا قص الغرانیق قصت الغرانیق اور وہ ہم نے سورہ نجم کا حوالہ دیا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو جب وہ ان آیات پر پہنچے افرائی تو تول والا ومنا تفصل سطل تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا مفسرین نے یہاں پہ ان آیات کے تحت اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے ذکر کیا ہے تو جب اللہ کے پیغمبر نے یہ یہ آیات پڑی تو نعوذ باللہ شیطان نے ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری کر دیے کہ تلک الغرانی قلع وہ ان نہ شفات <لَتُرْتَجَا> کہ یہ جو بڑی بڑی گردنوں والے ہیں اور ان کی شفاعت وہ اس کی ضرور امید کی جا سکتی ہے تو یہاں پہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے تو وہ یہ کہ مشرقین بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج تو اس شخص نے یعنی اللہ کے پیغمبر نے ہمارے عالیہ کو اچھے الفاظ سے انہوں نے یاد کیا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی سجدہ کیا اور مشرقین بھی سجدے میں گر پڑے وہاں پہ ہم نے اس روایت کا رد کیا تھا کہ یہ روایت نہ صرف سندن درست ہے بلکہ اس کا متن بھی قرآن کے متعدد آیات سے خلاف ہے وہاں پہ ہم نے کئی آیات ذکر کی تھیں ایک تو یہ کہ ایک یہ کہ اسی سور نجم میں آیت نمبر تین میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ یہ پیغمبر یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا بلکہ یہ تو وہی کلام بیان کرتا ہے کہ جو ان کی جانب وہی کیا گیا ہوتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہ اسی صورت کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسی طرح اس آیت کے بھی خلاف ہے اور ان آیات کے بعد اس آیت کے بھی خلاف ہے کہ انہی اللہ اسما ان سمئی تمہ سمئی تمہ ان تم و تو قرآن نے تو ان کے ان آلیہ کی تردید کی ہے کہ یہ تو صرف نام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ جو مشرقین ان سے جو عقیدہ امید لگائے بیٹھے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں مشرقین اگر خوش ہوتے تو اسے سننے کے بعد وہ کیسے خوش ہوتے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور قرآن کے اور بھی بہت ساری آیات سور حقائت نمبر چوالیس وَلَوْتَقَوْا لَعْلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ یہ پیغمبر اگر ہم پر اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بولے تو ہم اسے پکڑ لیں گے اور اس کی شہرک جو ہے وہ کاٹ دیں گے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چورتر کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کو مضبوط کیا ہے ورنہ آپ تو کبھی ان لوگوں کی طرف میلان کر چکے ہوتے تو اللہ کے پیغمبر نے تو ان کی طرف سرے سے میلان نہیں کیا تو قرآن کے کئی نصوص کے خلاف ہے خود اس صورت کے خلاف ہے محدثین جب اس کی سند پر کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے محدث امام بزار وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی سند متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے امام بےحقی کہتے ہیں کہ یہ قصہ یہ ثابت نہیں ہے اور اس میں جو روبات ہیں تو ان پر بڑی کڑی جرا ہے ابن خزیمہ وہ بڑے محدث وہ کہتے ہیں انہا من یہ زندیق لوگوں کی گھڑی ہوئی گھڑا ہوا قصہ ہے قاضی شفاہ میں وہ کہتے ہیں کہ امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ کے رسول معصوم ہے کبھی بھی اللہ کی طرف سے ان کے منہ سے کوئی ایسی بات وہ نہیں نکل سکتی نا قسدن اور نہ صاون ابن کثیر نے یہاں پہ اس واقعے پہ رد کیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تمام روایات یہ متصل نہیں ہیں اور ان تمام روایات میں ضعف ہے ان تمام روایات میں ضعف ہے تو ان آیات کے تحت وہ واقعہ وہ بھی ذکر کیا گیا ہے یہ ام لسان ماتمنا یہ جی آیا انسان کے لیے وہ ہے تمنا کے جو وہ ارزو کرتا ہے اور یہاں پہ اس کا جو معنی کہ آیا انسان کے لیے وہ چیز ہے کہ جس کی وہ تمنا کرتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گے یہ لات منا تو اور یہ فرشتے من شفاط الاسنام کہ یہ میری شفاعت کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان بس جو جی میں آئے بس وہ کہتا ہے کہ یہ میری شفاعت اور سفارش کریں گے تو کیا ایسا ہی ہوگا تو قرآن نے رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ بس خاص اللہ کے لیے اختیار ہے وہ بس اللہ کے لیے اختیار ہے آخرت کا اور دنیا کا دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کا اختیار ہے اور اللہ کے اختیار کے بغیر کوئی بھی وہ اپنی منمانی وہ نہیں کر سکتا اور یہ تمنا اور آرزو پر یہ فیصلے یہ نہیں ہوتے ابسائت میں رد ہے قہریہ کا تم لوگ لات منات اور اوزا حبل سے امید تم لوگوں نے باندھ رکھی ہے کہ وہ تمہاری حاجت روائی کریں گے تمہاری سفارش کریں گے وہ تو چھوڑو وہ جو فرشتے ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے تو ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان میں سے کسی کی سفارش وہ کام نہیں آتی وہ سفارش کی ضرورت نہیں کر سکتے ہاں سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے اور جس کے حق میں اللہ اجازت دے تو اسے وہ سفارش ان کی وہ کام وہ آ سکے گی لیکن شفاعت ازنی جو شفاعت قہری کی اس کی تردید ہے اور شفاعت قہری شفات کے حوالے سے تفصیلی بحث یہ سورہ فاتحہ میں آیت نمبر تین کے تحت وہ ہم کر چکے ہیں مالکی امیدین میں کہ اس آیت میں اس بات قیامت بھی ہے اور شفاعت قہری کی نفی بھی ہے وہاں پہ ہم نے قرآن سے کوئی تیئیس آیا تیس مقامات کا حوالہ ہم نے دیا تھا جن میں سورہ نجم کی یہ آیت یہ بھی شامل تھی وہ کم میں ملک ان یہ جی اور بہت سارے فرشتے اور کتنے فرشتے ہیں فص سماوات آسمانوں میں لاتغنی شفا تو ہم کہ فائدہ نہیں دے گی ان کی سفارش شع ان کوئی کوئی چیز بھی ان کی سفارش کوئی کام وہ نہیں آئے گی اللہ ادن اللہ علام او ردا مگر اس کے کہ اجازت دے اللہ لمن لمن لمن میں جیسے ہم عام طور پہ دو معنی کرتے ہیں شفاعت ازنی میں جتنی آیات گزر چکی ہے سورہ مریم میں تھا سورہ توحا میں تھا سورہ انبیاء میں تھا اللہ ائ ادَ اللّہ علامن مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ لمن اسے یشا کہ چاہے اللہ وا اور اسے پسند کرے یعنی جس کو اللہ سے فارش کی اجازت دے لیکن یہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوگا اور یہ قیامت میں ہوگا یا اللہ ہو مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ لمن کہ اس کے لیے جس کے لیے یشا اللہ چاہے اور پسند کرے یعنی شفیع بھی اللہ کی اجازت کے بعد وہ سفارش کر سکے گا کہ جو سفارش کرنے والا ہے اور جو ہو ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے تو اس کی بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہی اس کے حق میں وہ سفارش کی جا سکے گی ہمارے استاد محترم اکثر ہمارے درس کے بڑے قابل ایک عالم ہے مولانا سید محمد موسا حافظ قرآن بھی ہیں ان کے دادا جو تھے یہاں پہ ایک اخبار کے بہت بڑے ایڈیٹر تھے پشتو اخبار کے وحدت کے پیر سفید شاہ ہمدرد ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے تو وہ پیر سفید شاہ ہمدرد اپنے اس پوتے سے کہتے تھے مولانا سید محمد موسا سے انہوں نے حفظ کیا تھا تو عام طور پہ لوگوں کا تو یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ جس نے حفظ کیا ہو تو بس حافظ وہ تو بالکل بند آنکھوں کے ساتھ کم از کم اپنے گھر کے دس افراد کو تو وہ جنت میں یوں ہی وہ لے جا سکے گا لیکن جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو بات ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے حافظ کی اور قرآن پڑھنے والے کا اس کا بلند مقام ہے اور بڑا مرتبہ ہے لیکن بات اتنی سادی بھی نہیں ہے جس طرح لوگوں نے بنایا ہے تو تو اکثر وہ دادا اپنے پوتے سے کہتا تھا کہ بیٹا مجھے تو جنت میں لے جاؤ گے نا تو پوتا اکثر اپنے وہ دادا سے کہتا تھا بالکل کیوں نہیں لیکن پہلے میں جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں تو پھر اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ میرے دادا کے حق میں اگر میں سفارش کر سکوں تو وہ دادا اکثر ناگوار ناگواری کا اظہار کرتے کہ ایسا نہ کہو نا ایسا تم کیوں کہتے ہو وجہ کیا ہے یہ قرآن سے وہ لا کی دلیل ہے سفارش کرنے والے اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت درکار ہوگی اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کے حق میں بھی اللہ کی اجازت وہ درکار ہوگی لیکن عام طور پہ لوگوں نے تو اسی کو بنایا ہے کہ وہ جو حافظ قرآن ہے وہ تو جنتی جنتی ہے بھلے اس کا عقیدہ جیسے بھی ہو اور اس کا اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں گھر والوں اہل بیت میں سے وہ دس لوگوں کو وہ تو جنت میں وہ ضرور لے جائے گا اب یہ بالکل لوگوں کے وہ خود ساختہ نظریات ہیں اور عقیدے ہیں جن کا قرآن سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے علام بعد اللہ علام یشا او وردا مگر بادش کے کہ اجازت دے اللہ لمن اسے یا جس کے لیے یشا و چاہیں اللہ وردا اور پسند کریں کہ اب پھر زجر دیا جاتا ہے مشرقین بالملائکہ کو بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر لاسمنت السا تو وہ ضرور نام رکھتے ہیں فرشتوں کا تسمیت السا کہ عورتوں والے نام زنانہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا کہ یہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن نے ان پر رد بھی کیا کہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں حالانکہ فرشتوں میں کوئی مذکر اور کوئی منس نہیں اور یہ مشرقین کا یہ بھی ایک غلط نظریہ تھا وما لهم بھی مین علم اور نہیں ہے ان کے لیے بھی اس پر من علم کوئی بھی دلیل بغیر دلیل کے یہ بات کرتے ہیں اینت اللہ یہ تابے نہیں کرتے مگر گمان کی گمان کے پیچھے یہ چل رہے ہیں گمان کے پیچھے یہ چل رہے ہیں کوئی دلیل ہے نہیں وہ ان لاگنی من الحق کے شئے آ اور بے شک گمان لایوگنی وہ مقابلہ نہیں وہ فائدہ نہیں دیتا من الحق کے حق کے مقابلے میں یقین کے مقابلے میں گمان یہ فائدہ نہیں دیتا ذرہ برابر بھی ایک جانب یقین ہے اور دوسری جانب وہ زن ہے یہ فائدہ نہیں دیتا فعارضام طول عن ذکر نہ اس میں مبلغ کو ادب ہے کہ جو شخص وہ اللہ کی توحید سے انکار کرے قرآن سے انکار کرے اس سے اعراض کرو یعنی اس پر کوئی پرواہ نہ کرو فعارضام طول عن ذکر نہ تو پساب رکردانی کریں اس سے کہ جو مو موڑتا ہے ہماری نصیحت سے ہماری کتاب سے ہماری توحید سے ولم يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی دراصل وہ جو یہ شرک کر رہا ہے تو یہ دنیا کی زندگی وہ چاہتا ہے اور دنیا کا طلبگار ہے اسے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ظالق مب لگوہم مدل یہ جو بے دلیل باتیں کرتا ہے مب لغوہ میں یہ ان کی پہنچ ہے میں دل علم علم میں سے یعنی یہ ان کی علمی پہنچ ہے کہ بغیر دلیل کے جو منہ میں آئے وہ کہتے ہیں اور یا ظالک میں اشارہ اس دنیا کی زندگی کی طرف یہ دنیا کی زندگی چاہنا مب لگو ہم میں یہ ان کی پونچ ہے علم کی یعنی ان کا مقصد ہی یہی ہے دنیا کی زندگی کا حصول یہ آخرت کی یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے اسی لیے دنیا میں علم کو بھی بیچتے ہیں حق کو بھی بیچتے ہیں کیونکہ یہی ان کی یہی ان کا مطمئن نظر ہے اور یہی ان کا مقصود ہے یہ ان رب بک عالم و بنز اللہ عنصبیلی ہی بے شک تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے اسے کہ جو ہوا عن سبیل ہی اس کے راستے سے وہ ہوا عالم ومن احتدا اور یہ اللہ خوب جانتا ہے احتدا کہ جو جس نے ہدایت حاصل کی کل کے درس میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو وہ لا یغنی من الحق کی شعی آ اس میں میں اس اصل کی طرف تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ جب قرآن اور حدیث کا مقابلہ آ جائے تو وہاں پہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا اور ائمہ کا طریقہ وہ کیا تھا وکم مِمْلَکِن مِم فِسْ سَمَاوَاتِ یہ اور بہت سارے مِمْلَکِن مِم فرشتوں میں سے فِسْ سَمَاوَاتِ آسمانوں میں لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءَ فائدہ نہیں دیتی ان کی سفارش شے کوئی چیز بھی یہ الا مِم بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ لمن اسے یا جس کے لئے یہ شاہ چاہے اللہ ویردہ اور پسند کرے بے شک وہ لوگ کے جو ایمان نہیں راتے بلاخرت آخرت پر لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنسَى ضرور وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا نام عورتوں والا زنانہ نام رکھتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور نہیں ہے ان کے لیے بھی اس پر من علم کوئی بھی دلیل اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّا وہ پیرہ بھی نہیں کرتے مگر گمان کی اور بے شک گمان یہ فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں شیئن ذرہ برابر بھی فَآَعْرِذْ عَمَّنْ عم تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا تو پس آپ روگردانی کریں اعراس کریں اس سے جس نے اعراس کیا ہے مو موڑا ہے ہماری نصیحت سے توحید سے قرآن سے ولم یورت الحیات دنیا اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی ظالق مب لگو یہ ان کی پونچ ہے من العلم علم میں سے یعنی یہی ان کی علمی پونچ ہے بے شک تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے اسے کہ جو گمراہ ہوا انصبیلی اس کے راستے سے وہ ہوا علم بمن تدا اور یہ اللہ خوب جانتا ہے اسے کہ جو ہدایت پاتا ہے جو راہ پاتا ہے واخر دعوانا ان انمد رب العالمین